ایک ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ آ... سوال یہ بہت پیدا ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ قربانی فرد پر ہے یا قربانی گھر پر یعنی ایک فیملی کے اوپر ایک قربانی ہے یا انڈیویجول پر انڈیویجولی ایک ایک بندے کے اوپر قربانی ہے تو یہ جو یہ جو حکم ہے آ... واجب قربانی کا جس شخص کے اوپر جو عبادت واجب ہوگی وہ اسی نے ادا کرنی ہوگی اس کو عملی اصولی ہے اس لیے گھر میں جتنے افراد جن جو صاحب نصاب ہوں گے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 ادا ہو جاتی ہے اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی زکوات دینا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ہو جاتی ہے زکوات بھی دے سکتے ہیں کسی کو آپ حج کے پیسے دے دیں وہ حج بھی کر سکتا ہے کسی کی طرف آپ قربانی کر نکل لیکن حکم تر حقیقت متوجہ اسی فرد کی طرف ہوگا جس نے اس کو کیا